الحمد لله والصلاة والسلام على ملا الرسل وخاتم ال دل مستی واسعل کانو الناس الى سبيل لبھی اما بعض فاعوذ بالله من رو جی بسم روح الرحمن الذين آمنوا والذين العلم درجات آملت بالله لازیم صدق پو رسوله نصول الكريم امیری إ الله وَمَلَ إِكَ تَ يصلونَ عَ مننَّ ب يا أيهََّذينَ عمللوا صَلُّ عَلَه روک شوق نہ محبت نالسل رسول سی آسول مالکیا سی آ رسولیا سیا مکین دل مارو لا خوباؤ آئی بماری مسلاج مہمان گرامی بانیا نان محفل شریف کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب مطلق جل و سنا تو بعد خالق ارجو سماجی بارگاہ شریف کے اندر عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنہ توں اپنی رحمت دی دائمی پناہ میں جاتا تھا فرماویں دکھے تو محفوظ فرما کے سڈیا نظر کلوبو اذہان سڈیا زبانوں ہر قسم دی غلطی خطا دکھے اور مکاری تو بچا کے صحیح حق اور حقیقت تک رسائی دی توفیق دی دولت و مالا مال فرما برادر مکرم قبلہ قاری محمد فاہر صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت کٹ کے محنت فرما کے تنگ حالات مقابلہ فرما کے اس علاقے کے بچوں یا دوسرے علاقے چانے بچوں لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم تو نوازے پڑھایا ہے پڑھایا محنت کی کاری محمد طاہر صاحب دی محنت شریف کا ہی سمر جناب دے سامنے بچوں کی دستار بندی کروائی گئی ہے مولا چالا قبلہ قاری شہاب رہن دے علم و عمل ایمان دین دنیا دے اندر مزید برکتہ و رحمتہ اطاف فرماوے اور جنہ بچیاں نے قرآن مجید کلام مجیدنو حفظ کرنن دی پڑنن دی سعادت نصیب کی آسل کی تیئے اللہ تبارک وطال انہ بچوں اس قرآن دی سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے وقت کے دمن چنی وسات نہیں ہے کہ میرے عزیز و اقرباء جتنے دوست احباب مہمانان تشریف آئے میں سارے دلام پکانا وقت تھوڑا میں اس دعا دے ہی اکتفا کر کے اگے چلنا مولا سالا سب دی حاضری اپنی بار قبول فرما کے اپنی اپنی نیت کے مطابق اجرے عظیم فرما فرماوے چونکہ جلسہ شریف دستارے فضیلت کے حوالے منعقد کیتا گیا تو میں جلسہ شریف دی نسبت ہی جناب دے سامنے علم اور اولاما علم اور علماء دے حوالے نال شند گلنا جناب کے گوش گزار کرانا میں خود عالم موندہ دعویت نہیں کردہ اولا مشان ہو رہے دوستان نے مینو القابات نال نوازیا یہاں کا حسن سنیا وگرنہ میں کھانا نہ میں مفتی نہ میں عالم میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دے سچے فقیران دے در غلام جو کچھ میرے کو آیا ہے مولا تعالیٰ دے فضل و رحمت نال او دے کرم نال ان دے یتا نال اور آپنے بزرگان دی نگاہ دعا نال آئے و اللہ تعالیٰ دے مقربین اور سچے بندیاں دی صحبت دی وجہ نال انہ دے نال بین دی وجہ نال معاشرے اور ماحول دیا چند برائیاں اور خرابیاں تو واقفیت ضرور حاصل ہوگی اور جڑی برائی ہوتی ہے خرابی ہوتی ہے جب تک جب اس خرابی ٹھیک न... نہ کیتا جائے برائی نو دور نہ کیتا جائے بیماری تو بیمار کا دفاع نہ کیتا جائے تب تک نہ مصیبت دور ہوتی ہے اور نہ ہی بندہ شفا پا سکتا ہے میں مثال دینا بندہ مر جائے کہ ان بندہ چی پوشاخ پوا کے و زینت کر کے سجا بنا کے لکڑیاں لے سہارے ٹیک کے سہارے بندہ وہ کھڑا کر دے تو او باہے جس طریقے بھی جنہ بھی بندہ سونا بنا دے اندروں زندہ نہیں ہو سکتا انہیں مرد ہی رہنا جن مرضی لباس پوا دوس ماحول کے اندر بھی کچھ ایسا نظام بن گیا ہے جھوٹ نئی خرابی نیماری جھوٹے لباس نہ لکایا گیا اس حقیقت دین دا رنگ بنایا گیا اندر جھوٹ ہے اندر بیماری ہے مرد ہے وہ جا ہے ظاہری لباس ظاہری لباس ویکھ کے تے دھوکھا کھا جا ظاہر دے پردے نظر نظرنو حقیقت تک نہیں جان دیندے تاں کر کے اجدی اے عوام الناس اللہ ماشاءاللہ جنو رب بچاوے مگر حکم الاکثر لے الکل ہندہ ہے اکثریت عوام دی جیڑی ہے اس دے اندر ماری گئی ہے کہ علم کیا ہے اور لما کون ہے اور یہ ہمیشہ اصول ہے یاد رکھے بندہ بیمار نو لے جاوے نا ڈاکٹر کولوں۔ ج کو مرد ہولی ہولی ہوئے تو گولی کب بشونا کام چلا لے بخار زیادہ ہو ہے فطرت بندے دی جدو جن ٹی سوئی چبھتی ہے تو ایک دفعہ آ نکلے تکلیف ہوتی ہے لیکن اے بھی پھر اصول اصل قانون ہے کہ جب تکلیف برداشت کرتا ہے وہ شفا بھی برداشت نہیں بیماری دی مصیبت جھیلنی پی پل دی تکلیف ہے اور او لمبی مصیبت ہے اے فیصلہ تھے اگر تھوڑے جہ وقت کی تکلیف برداشت کرو گے کیوں؟ اس واسطے, اس واسطے کہ میں کچھ بیماریاں کا ذکر بھی کرنا ہے اور ایم ممکن ہے انہوں دے بماریاں مبتلا مرض مبتلا شخص بھی کوئی بیٹھا ہوگا ظاہری جدو بیماری کا تٹکرا آئے گا, علاج آوے گا، تکلیف ہو لیکن تکلیف پل واسطے ہو اگر اے برداشت کر لوگے مولا سونا اگلے آوان والے دور پل بھر دی تکلیف نہیں برداشت کرو گے تو پھر بیماری دی مصیبت لمبی جھیلنی پڑ لفز علم بول کے تو دیتا گیا اور اصا کھا بیٹھے کیوں اس واسطے کہ ونڈ نہیں کیتی گئی علم سے بہت سارے نا. ونڈ نہیں کی گئی محض علم دا لفظ بول کے ان دی شان بیان کر کے مرضی آیا انہیں اپنی مرضی والے پاسے اپنے مطلب آلے پاسے قرآن حدیث نو لا کے اس قوم نو دوکھا دیتا ہے گھبرایا جی نہیں ڈریا جا نہیں انشاءاللہ اللہ عزیز گل ایسی سمجھا ہوں گا جے کوئی اکل بیٹھا گا تو من کے جائے گا علم دا لفظ بول کے علم دی شان بیان کر کے تے قوم کو گیا ہے ونڈ نہیں کیتی گئی نکھےڑا نہ نہیں کیتا گیا اور اگر تو دوکھے تو پھر لفظ بول کے کوئی نا لے کے نی ونڈ کرنا ضروری ہوتا ہے کوئی بندہ مری دے تبیب کو ہے طبیب کو ہے تبیب انہ دھ پیویا کر لیکن جی جیڑا, جیڑا مریض ہے وہ ذہن کا کامل نہیں ہے وہ اتنی گل سن کے واپس آ جاندہ ہے کہ دھد پی دودھ دے لفظ دے اندر حرام دودھ بھی آ ہے حلال دودھ بھی آ ہے مکروے تحریمی دودھ بھی آ جا ہے کہ نہیں بھائی دھار تے مکروئے تحریمی ان بھی دھز بولیا جائے گا حرام ہے انہیں اسے بھی دودھ دے ہیں جڑے حرام نے وہ بھی, جیڑے حلال نے بھی جائے گا جیڑا طبیب ہے اگر طبیب ہو سیا ان مریض دی ذہنی کیفیت سمجھ کے قید لانی چاہیے کہ میاں دودھ پیوی یا بکری دا یا گاں یا مجذ دا ال غرض پینا بھی ہوے تے حلال دودھ پیویں حرام نہ پیویں ایں میں گوشت لکھاں مثالاں نے میں مثالاں دیواں تے جناب علی مخدیاں نہیں گوشت کھاؤ ضروری ہے جی کےڑا کھاؤ گوشت حرام جان دا بھی جانور مکرو جانوروں کا بھی بنتا مشکوک جانوروں کا بھی بنتا ہے ہلال جانوروں کا بھی بنتا لیکن جدو اے قید حلال نہیں لاو گے باقی سارے نکل جائیں گے او گل ہے اچھا دھد دیواری آوے تے خاص کرنا ضروری ہے مشروط کرنا ضروری ہے گوشت دی واری آوے مشروط کرنا ضروری ہے یہ دنیا دے سودے نے اور جا روح دا سودا ہے علم جنہیں آ کے جسم نی سوارنا روح نو بھی سوارنا اس سودے واسطے کوئی قید نہیں ہے اللہ لائیے نہ لائیے اسی محض علم بول کے محض علم بول کے تو جناب ہر شہ نم چ پائی کھڑے ہوئی ساری مرضی خود خود کرزیے خود پرستی ہے نفس پرستی ہے وگرنا دی گل آئیے میرے مولا نے بھی قید لائیے حبیب خدا نے بھی قید لائیے جدو علم دی واری آئیے نا تو کدھر بھی قرآن مجید دے اندر یا احادیث مبارکہ دے اندر علم لفظ نا نقرا،, نقرا نہیں آیا اے جڑے نے اے میں اپنا علم نہیں وکھا علم گلا سمجھ سکتے نے اسی واسطے ضروری ہے محض قرآن مجید دی تلاوت اور حفظ دے اتنے ہی اقتفاق نہیں کرنا چاہیے چھونا بھی این عبادت ہے مگر سب عبادت ہے اس کتاب سمجھنا اور اس تو بھی وڈی عبادت ہے اینو سمجھ کے امت مستفا تک پہنچا لفظ ج بھی آیا ہے معرفہ نکرہ نہیں استعمال ہوا معرفہ استعمال ہوا ہے نکرہ غیر متعین ہے مثلا خالی علم بولو او سارے علم آ جان گے لیکن جد الم عل بولو گے ادو بچ سارے نہیں آئد ہے اربی کا اربی کا کلی ہے. ہے ایک اصل کہ جدو الفلام آ گیا الف لام نے کی کرنا سارے علموں کٹ دینا ایک ناس کر دین کتاب آخو ساریا کتابیں زمانے دیاں بچ آ جان گیا لیکن جدو الب آخو گئے تو کتاب کیڑی مراد ہو گئی یار تھی سمجھی بیٹھے ہو کوئی رسمی مولوی آیا بیٹھا ہے رسمی تقریر کرے گا تو میں پی رسمی گلا سنا میرے نال اے رسمی مولویا سلوک نہ کرو میری گل والے پاسے توجہ رکھو الب بولو گے تو مراد اتکو کتاب ہے نکرجو خاص ہو جائے گا ہوں قرآن پاک اٹھاؤ یا احادیث مبارکہ دی کتب اٹھاؤ کدرے بھی تھوان علم جا دی علم ہے جس تو مراد دین دے علوم ہو وہ کدر بھی تھان نکرا استعمال نہیں نظر آئے گا جدو نظر آئے گا مارفا سورت جی پتہ لگتا ہے اللہ و تبارک و تعالی نے ایک علم نو خاص فرمایا اور اس محبوب نے بھی ایک علم نو خاص فرمایا اور وہ او علم کی ہے اس علم نو کی کہیں لے لیں وہ علم دین مستفا ہے وہ علم شریعت رسول اللہ ہے وہ علم کلام خدا ہے اور اس علم دے پڑھن والے نو عالم آلم ہے جس علم دے پڑھنے والے نو حاصل کرنے والے نو عالم آلم آخیا ہے علم شانگر وگرنہ لکھان علوم نے دنیا دے ان علوم حاصل کرنے والا ٹھیک ہے جس علم نو کوئی حاصل کرے گا اس علم نال اس علم دی نسبت نال پکاریا جائے گا جے محض کوئی علم نجوم پڑھتا ہے وہ نجومی آخانے اگر جے فقہ فقہ اس اصول نو سمجھن واسطے تھوڑا جہا نجوم دا حصہ ادھر بھی علماء نے رکھیا ہے لیکن یہ محض نجوم نہیں اتھے اصول واسے رکھا گیا جی کوئی مہد مزو پڑھتا ہے انہوں آلم نہیں آخاں گے انجومی آخانگے ساری عمر کوئی سینس پڑے علم سینس پڑے ان آخان گے نہیں یار آلم آخنا چاہیے تھا اپنا زمیر ملامت نہ کرے تو پھر آخر جی کیوں بھائی وہ علم نہیں ہے علم ہے تو پھر پڑھنے والا عالم کیوں نہیں ہے توجہ نہیں جی فرمائی یاد رکھا جی ایک قائد ہے جیڑا علم ہوے گا اس کے پڑھنے والا عالم ہوگا یاد کر لو رن چ بہا لو علم پڑھن نال بندہ اور نال بندہ عالم نہ بنے انا بندہ جڑا ہے وہ بے وقوف ہے وہ جھوٹ بول ہے وہ دوکھے باز ہے وہ غدار ہے مکار ہے کیوں اس واسطے اگر وہ علم ہے تو پڑھنے والا عالم ہونا چاہیے اگر پڑھنے والا عالم نہیں ہے تو جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ علم کیسا ہے بھائی بولنے نہیں ہو یہ ضروری ہے علم اسی نو آخان گے جہے پڑھنے بندہ عالم بنے اور یہ جس علم کی شان ہے جن پڑھن والا آلم بنتا ہے وہ علم بھی صرف علم دین مستفا ہے توجہ ہے اور یہ ہوئی کہ کوئی علم ہے شانہ شان پران بیان ہوئی نے جی شانا سونے محبوب نے اپنے فرمانا بھی بیان فرمائی ہے روشنی جیڑا بندے انسانیت سکھا آداب سکھا ہے اور بندے نو اپنے آون دا مقصد دستا بندے رہن سہن دا طریقہ دستا ہے حقوق دستا ہے بندے نو نڈے ددب دستا ہے چھوٹے تے شفقت دستا ہے رشتے داران دے اندر فرق دستا ہے تراجات اور مقامات نو نمجو گا یہ ایک کوئی علم ہے جنہوں علم دین مستفا ہے لیکن اج عجیب کہانی ہے جس علم کے لیے العلم و نور استعمال ہوتا ہے اس علم کے پڑھنے والے کو کوئی عالم نہیں کہتا جس علم کے لیے اسلوب الرم ولو بسمین استعمال ہوتی ہے حدیث پاک اس علم کے پڑھنے والے کو عالم کوئی نہیں کہتا اسلوب الرم منل مہد جس واسطے ادیس استعمال ہوتی ہے اس علم پڑھن والے عالم کوئی نہیں کہ میں آخیا یار سمجھ نہیں آئی تے ہوئی سمجھ آئیے کہ علم وہی آتا ہے جی پڑھن والے آکھیا جاندہ ہے اور عالم وہ جڑا علم پڑھ کے اگے امت علم دین مصطفیٰ تو فیض یاد کرتا ہے اگر نہ اور کوئی علم نہیں آخ پہلے پوران دی دلیل سنا پھر حدیث سنم فرحدی سنم لوکن لاک شبحان لاراٹھائی سورت المجادلہ کرشاد ربانی فرمایا يرفع اللہ کے قرآن سے بھی اوی بولو گے مولا سونے دا قرآن پڑی چی بندا چپ بڑھیال بولو جا میل مدھی لولا فرم فرمائی अल्लाह तबारक अवत लमान गया है लोग जेडेच ईमान वाले ने एक ओ लोग जिन्होंने इलम दिता गया है مولا ایسا فروند اے درجے بلند کر گے ولہ تعملون خبیر اللہ جانتا ہے مولابا خبر ہے جو ہو رب دب ہے رب سونے نو پتا ہے جڑا کسے نو نہیں پتا ہوتا بھی رب جانا ہے رب سونے کی شان ہی کلی مبار is khudur o oh, odah دلا بھی جانتی ہے دلوں کے بےدا نو بھی جانتی ہے جان جان نبی پاک دی شریعت متحرا دے علم تو ہٹ کے نبی پاک دے تین والے تین والے علم دے اتنے جڑیاں ہدی آئیاں نے جڑا قرآن آیا ہے جان بول کہ اگر کسی ہول سے لاوے گا کسے ہور پاسے اس امت مصطفیٰ نو کھچے گا ساری سامنے مکاریاں چلا جاوے گا کتوں جان چھڑا جاوے گا لیکن رب سونا دے او دے با او دی بار گاش ضرور دروازے دے کوئی بوری نہیں کوئی ٹپڑ دراہ نہیں اتو جڑا ٹپ کے جاوے گا اپنا حساب کتاب دے کے جاوے گا وہ بے نیاد جے, جے جے چرم پاوے گا چرم دیکھے گا پھر دے گا جی عظیم عمل ویے گا سالیا مال ویے گا پھر پھر جناب والی جگہ فرما جی برائی ویخے گا پھر سدا دے گا جی اچھائی ویخ گا پھر جگہ دے گا اچھا لوگوں سے اپنے من کے مطابق گلیں کر کے ہیرا فیری کر لیں لوگوں سے پھیر لینا لوگوں دوکھے بازی کر لیں گے. پر خدا کی کسم کر خدا دے دیا بتیا جڑے جڑے علم دے بارے نبی سونے دے فرمان آئے اللہ دا قرآن آ سانو چاہیے اصم کی گل کریے پیسے شہرت بھی بنا جائے گا یہود و نہ نو میرا بھی کر جائے گا لیکن خدا کی قسم کر گیا نہ سو سال بھی جی پانچ سو سال بھی جی جنا اتریے مولا سونا ضرور پوچھے گا جی بیڑی ٹوپنی سی اپنی ڈوب لینا اس نبی امت پورے ٹوپن دی کوشش نہ کر ررم دلاک شبہان مت تھوڑے دل خیال چل ہوسا نہ بولے تو مولوی تقریر نہیں آنی میں تھوڑی دت محتاج نہیں ہاں لیکن جو دعوت پیا دینا اس واسطے پیا دینا تکری میری, میری آ آیت پاک ویخ لمن ملک ملی نا الا علم درج لفظ ویخ خالی علم نہیں استعمال ہو پارے اندر ایک لائے, یا ہدی سے ہادیسے مبارک کا مطالعہ کر لے جی علم علم کی شان کی گل آئے گی اتے الم ہوئے گا دنیا علم مراد نہ مراد نہ فلکیات دا مراد یہرا دے علم مستفا مراد میری نال اتفاق کرو نہیں گھر جا کے سوچ لویا جی <laughs> سوچ لویا جی کلے بہ کے سوچ لویا جی لیکن اگر تھوڑا زمیر زندہ ہوا تھوانوں زمیر آکے گا کہ یار گل یہ توجہ ہے ہوں یہ ہو جی بارے جیان بیان فرمایا درجے بلند فرماو گے یا بولو کریم کہہو جہ درجے بلند فرما کی درجے, فرما درجے تا فرماگا آ سونے نبی کا فرما لی شان سنا عدیث باقر حدیث عدیث باقر روایت کر دے دے دروازے فرمایا بہار حبیب خدا نے فرمایا فرمایا میں علم دا شہرہ علی او دا دروازہ علم دی گل ہوئے تو, ہوئے تو ہے علی الام حضرت حضرت مولا علی سرکار آپ خلیفے خواجہ حسن بسری رحمت اللہ آپ نے روایت کی آپ فرما لے فرما نے میں خود حبیب خدا تعویت کی میرے آقا نامدار <سلام> نے فرمایا فرمایا کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل میرے آخا انامدار نے فرمایا فرمایا ایسا بندہ او جنو علم پڑدیا موت آ جائے حاصل کرتا سی کس واسطے لم اسلام نم واستے علم پہ حاصل کرتا سی موت آ گئی ہے مولا سونے دے سونے محبوب نے فرمایا وَبَيْنَ نبی واحدة دے مولا سونا جے جی درجے اچے کر جے جی درجے بلند دئی جنت دے اندر اس سال پیل کے دے نپیا کے درجہ ہوئے سونے درجے, درجے نبی نے فرمایا جس درجے دے نبی ہونگے. اُس تو ایک درجہ تھلے یہ تالے بل ہو بیگا. یعنی اس طالب علم اور دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق ہوا توجہ نہیں جے فرمائی اصا کتھے لکھ بیٹھے کھے لا بیٹھے ہاں اص کی کر بیٹھے ہاں خدا دی قسم کر گیا نا سانگی فکر محمد نہ خدا میرے آخا ہے نام دال خبر جا کے پوچھیں گے امتی میرا سے آم ان میرے دشمنوں کا کرتے رہے ہیں توجہ لیں فرمائی ہاں اے پھر کوئی جواب نہیں ہونا اج مولوی لوگوں دے لے بہانے چکر بازی چکر نہیں چلنے اتے چکر ہے ہی کوئی نہیں اتے ایکوئی راہ ہے لا آ سونے لبی نے فرمایا طالب علم مجھے علم پڑھیا پڑھدیا مر جے اور رب سونے نے وعدہ دا جو فرمایا اُلیا علم جاتا درجہ بلند کریں گے علم والے علم والے درجے بلند کریں گے میرے آخا دار میں فرمایا درمیان دا فرق ہو گا. ایک, دا ایک درجہ چلے والے درجے چہ تالے بلو آؤ گے لیکن تالے بل کنہ نے بھی علم پڑیا ہوا اسلام کی خاطر ان پڑیا گا اسلام نا کرا ان لم پڑیا گا دنیا کما واسطے نہیں جا ہو جلال واسطے نہیں سامب واستے نہیں لوگوں نہیں دنیا کما واسطے ابدل حق بہتے سوچے اچھے ابل محال دے اندر فرما رہے فرمائی ترا حاصل کنت برائے مال دنیا چاہے دنیا نفسر فرمایا اے اونا واسطے نہیں جنہ اس واسطے الماسل کی جا شہرت ہوے گی اصا جنابے والی مفتی بنانے بڑا گے لوگ سانو سلام کر ساری عزت ہو جناب والی سا ٹکر سوکھا ہو جائے گا مسیح سانب لوگے اور خدا دی قسم کر کے سامنے علم پڑے تا کر کے وہ ٹورو تو ڈورو ہی رہ گئے انہوں نے نہیں پتہ لگا اے قوم کی ہے یہ ماشرہ کی ہے یہ برائی کی نے یہ پی پکڑا پچھا سی راہ چ لے آ اک بال فرما فرمایا قوم کیا چیز ہے قوم کی پام کیا ہے قوم کیا چیز ہے کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارہ دو تو رب کا ایم روگ لالا شان اللہ اور جنا اپنی خاطر علم پڑیا ہوئے اپنی عزت کی خاطر علم پڑھیا ہوئے مسلا سام روٹی کمانے پڑیا ہوئے، امتی سلا نہیں کر سکتے مریادا نے فرمایا فرمایا جنہیں دنیا دی خاطر دنیا دی خاطر علم دا ایک لفظ بھی پڑیا ہے انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی پڑتا اس واسطے اسلام کی خدمت پھر درجہ ویٹ نبیا تو ایک درجے دا فرق ہے ایک درجہ چڈ کے تھلے بیٹھے یہ دنیا دی خاطر پڑتا ہے دنیا دی خاطر پڑتا ہے میرے آخا نامدار نے فرمایا ہے ہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی تو سونے لبی فرمو فرمایا ہے جنت دی خوشبو تے بڑی دور دور تک جاوے پر او اونے جنت تو ان دور ہونے خوشبو نہیں لبنی وہ جہاں جنگ مالک بن گے جنم سے یار خود آئے گی عمل کر گے نال امت مستفا نڈا گے جیڑی قربت کا ذکر آیا <ڈوسٹی> یعنی ایک درجے کا فرق ہواپت کا ذکر آیا کھڑا نزدیکی کا ذکر آیا کھڑا اصل کی جانیے اس کراپت کی قدر کی ہے کیمت ج دل چ میرے پیر میرے امیراں درد زیارا رسول او ہو سمجھتے ہیں کی درجہ ہے اصل درد رکھے درد رکھ والے نہیں سمجھ آئے گی درجہ درجے قسم درجان جنہ لوگوں کے دل چ اس درجے لوگوں کے دل چ اس درجے کی قیمت ہوتی ہے قدر ہوتی ہے جہاں لوگوں کے دل چیبیاد پڑوسی کر کے قربان جاو میرے تاجدار بول پیر میرے علی آپ نے ایک بار وار جی ہم چہرا دہا ویسے ساری عمر یہ ہوئی ہوئی سجاوا کرتے رہے سونے ایک بار کرم پھر فرما دے سونا بکھڑا وخا دے جہاں دے دل چلا میرے واگ خالی دنیا بیٹھی ہوئے نا انہوں نے یہ گل نہیں سمجھ آ سکتا یہ کہ بھائی قرآن دے نمبر گھٹنے قرآن پڑھنے نوکری نہیں لبے گی قرآن پڑھنے چپڑاسی نہیں لگا گے قرآن پڑھن ساری کی حیثیت لوگ آخیا ماحول بھی بن گیا ماحول بھی بن گیا مولوی اگو یار گل تو ٹھیک ہے ابھی مسیح مالک بیٹھے دنیا چاند اپ پڑ ہے ہاں جی یہ پڑھنے والے بھی پڑھنے والے بھی تو ڈورو بھی نا اکثر سمجھ بیٹھے نیا, بیٹھے تے دنیا تے گئی مولا لی, لی فرما نے فرمایا اگر کرل مولا مینو اشتہار دے علی جنت جی یا مسجد جا رہی میرے مولا لیتے مینو کسا میں وقت خولا شریک دی میں اٹھے بھی آخا گا مولا مینو مسجد عطا فرما دے آجی. آجی. خصوصن اپنے مولوی حضرات مولوی برا مبارک دے مبارک ارے بھائی لوگ نہبلا ہی ری دا مول لوا ہوئے نا ہی ری دا. کسی سبزی سبزی ریڑی سبزی ریڑی تو نہیں لے جائیے بال قو میں نوش خیری قو یہ بتا ہی آ دنیا آیا تو لاکھ دنیا دکھنال کچھ نہیں پڑتا اصل عزت دنیا والیاں کول نہیں اصل عزت اللہ تے تر رسول کول خدا دی قسم کر گیا نا مسجد آنا جانا نصیب بوے لیکن لوگ لیکن دی چاہیے نہ آپ عہدہ چل ہوتی تنگ ہول لا کے مزید تین دے جا جنہ چہرہ دیکھا ہوئی ہو ایک بار جی ویک پھر میرے پیر مہرے علی یہ ہوئی فرماؤ رہے لاہو مختی مخا تک لاہو مختی مخات یمل من بامری شکل راہو مختی مخا تر مل بابری سجر کھارچن گچیاں الاؤ ہمارا وادیس کریا وہ ہوئی مٹیاں کالی الاؤ س آبادی ہم راشن taught me to carry at گئے وہ لوگ نے وہ لوگ نے علم دین واسطے پڑھیا ہے اسلام لو جانے پڑھیا ہے شان جنہ علم دنیا کے پڑھیا ہوئے وہ پتیجہ کیبت کی اج ساڈے دلوں کے دنیا بس پہ خدا کی تحزیب مدد نہیں ددرسے تالے بل مران سے ٹوپیاں اکھ مار ہوں اکھ مار ٹوپی بھی میرا اکان ویخیا اکھان وی سڈا ایک بےلی سی پگ شریف بن کے آدھا سی ایک دن استاد کہنے لگے آختے سی پگڑا کنا وا بن کے ہے اس دن تو مدرسے میں دنیا بچاؤ ہے تو جنابے والی دنیا بچاؤ میرے امام آدم امام آدم امام آدم آپ جدو پڑھا سن بلوا پڑھا کے فرما ہوں سن میرے پترو ایک اپنے علم دی قدر کر آ ایک اپنے علم نو دنیا دنیادار کی سلت بچایا جے نبی بیٹھا دنیا دار چوکھڑ چوری نبی علم نال. تیرا دل نہیں لیکن افسوس آج کل مدارس کے اندر ہوئی سکھایا جا رہی ادا کی قسم کر کے امام آدم سرکار بنوا ایک علم دی قدر کرے دوسرا جن اس علم داروں کے سلیل نہ کرے جی زلت بچایا جائے جا. جا جا جا. امام محمد رضا وہ گل کر رہے ہیں کہ دنیا دے پجاری بن گئے سانوں نہیں سمجھ آسیا یار یار چرانے دے دین دین ن دل قرآن علم کتابوں دے علم چھٹ پر کرے گا تو او علم پڑھ جان ڈگری نوکری لبے لبتے دنیا تو کبلا میرے میاں محمد بخش نے میاں صاحب فرما لے فرمایا قطار دا بول بول جانے کدر بھلا یارا بول بول جانے او قدر کدر فلا بل بول جات سی کدر فلاج کی جانے اور مردے تھا گرج دے گرج دے فکیے کی پتہ ہے یہ قدر کی ہے لیکن بول بولوں تو پتا ہے نا پھول کی قدر کی ہوگی جدو دی دی دل دماغ دے اندر دنیا بڑی ہے نا خدا کی قسم کر کے دینی دینی دینی برباد ہو گئے, گئے جل جی چار تے جیڑا سب توکھا سیا ہوا نا ان آکھے گا بھائی یہ تو میں بناو گا انجینئر کیوں بھائی اکھے جی تگڑا بڑا ہے پیسے ہوگا دنیا بڑی سونی چلو گی <تصفح> جب تو نکھٹو چک مدر سے سٹا چلو یار ایک, ایک پتر دین دا دے آدر ہے سارے گل دین دین دیتے. علم دین دنیا جو گھر کر گئی. اسی مردار دنیا مردار ہے مردار کانگ گرجا دی توجہ نہیں جی فرمائی میرے پاک نبی نے فرمایا آبد ساری رات عبادت کرے عالم ساری رات سکتا رہے لیکن آلم وہ نہ جڑا دنیا دار کی چوکھڑا جا جناب بنا گئے چوکھان چ لا نہ ہولم ہو جڑا امام محمد وانگو شریعت رسول تے امام محمد بات با بیٹھے نے ہارون رشید آیا ساری کچہری ہو گئی امام محمد باگ بیٹھے انہیں آخیا امام محمد یہ سارے میرے ادب واسطے کھڑے ہوئے نے تو کیوں نہیں کھڑا ہویا آپ نے فرمایا سنو تو بادشاہ دنیا دا ضرور ہے تو دنیا دا بادشاہ ہے تیری قدر وہ کرنے گے جہے دنیا دے غلام ہو فرمایا میں علم دا غلام آ میں علم والے تو بغیر کسی دار دی قدر نہیں کر سکتا میں علم دا غلام ہاں میں علم والے دی قدر کرا گا انہیں علم کمایا حاصل کیا پہنچا کے لوگوں شریعت رسول آ ساری رات عبادت کرے با امن عالم ساری رات ستا رہے وہ ساری رات کی عبادت نال شریعت عالم کا سونا افزا لے دوسری روایت ہی چاہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہے جس نے میری شریعت کے باعمل عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ یہ سمجھے کہ گویا میں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کتوں لیا مرتبہ کٹ لیا دنیا دی کسے ڈگری چ دنیا دے پجاری دنیا دے جا لیا کسی ڈگری نامدار نے فرمایا ہے جس نے میری شریت کے بارے سرو دیکھے ہوئے محمد کٹ لیا دنیا کسے کسی گوٹ کسے ڈگری دا ایڈا لیکن سانو دنیا نظر آئیے درجات نہیں نظر آئے اصل دنیا دے کے تے پجاری بڑے ہیں اور جیسے دل دماغ گھر کر جاوے جائے حقیقت نہیں نظر آتی وہ ہمیشہ دنیا ہی ترتے میرے آلہ حدرت نے علم پڑھیا اہل سنت نے بریلی بندہ آیا ارد کردہ حدور نان پارا ریاست کا وزیر وے سرا نے وہی تعریف کی تیے. جی دی تاریخ پسند آ وزیر وہ انعام د ہزورس بھی سائے رہو میرا دل چاہتا ہے تصا بھی تاریف کرو مت کوئی لب جاوے گل کرن دی دیر سی میرے مامے ہلے دنیا دار دی تاریف کی کرنی سی میرے آلہ حضرت نے قلم اٹھایا فرمایا تنیادار تاریف کیوت دینا دی تعریف کی دعوت دینے فرمایا میں تو ان کی تعریف کر گا واسطے مولا نے کل کے نہات بنائیے دنیادار سانوں کی لگے توجہ ہے میرے آلہ عدلت نے قلم اٹھایا اس وزیر کی تعریف دے بجائے میرے آلہ عدلت نے لکھیا ہے وہ کمال حسن حسور ہے آپ نے فرمایا اور جڑے دنیا دے کتے نے دنیا دنیادار دی چوکھٹ سے جانگے وہ ادے منگتے ہیں ادے دربار سے جانگے دعوت دیکھی گئی دنیادار کی تعریف لکھنے کے لیے وہ کمالے حسن نے حضور ہے کہ گما یہی پھول دور ہے یہی پھول سے دور ہے یہی ہے نات جو لکھی ہے hey نا پوری آخری کے اس بےلی ہے فرمایا ہواست بارے الماؤ ویا الماؤ العلماء بہ الارض میرے سونے نبی فرمائے وہ میری سریت جیڑے عالم نے زمین چراغ زمین کے چراغ نے روشنی ہمیشہ اج لوگوں کو پوچھ وہ علم کا دور دور ہے لوگ آتے مولوی صاحب ہیں انہیں بن گیا بندے کا پتر نہیں لگتا ظاہر بھیر ہے بھی بھیر ہے میں آخیا چبلا کسی شاعر نے سچ فرمایا سی بےکار جان کے بےکار جان کے ارے جل کو بجھا دیا جن کو بجا دیا بیکار کار کے جن کو بجا دیا یہی چرا جن کے تر روز ہوگی میرے آلہ حدریا ہوے نبی دی براثت کا بارش کرے دار دی تاریخ فرمایا سانو اے گل نہیں پچتی سان پی ناد شریف پوری لکھی ہے آخری شیر کے اندر جواب دیتے آخر مات نے کروں مت ہے آ لے تو بل ردا آہ دنیا نو مت ہے آ لے تل ردا پڑے گی سے میں ہوں اپنے کریم کا گداہوں اپنے کریم کا میرا دین پار <تصفح> جی تھولہ بجائے ساری عمر یہ علم ہوا علم ہو جم میرے آکا انامدار نے فرمایا فرمایا اے ہو جائے آلمان مولا تعالی نے کوئی مخلوق ایسی نہیں بنا مغفرت دی دعا نہ کر دی ہو دی اے ہو جائے حتا کہ سمندر دیاں مچھلیاں بھی لما بخش مغفرت دی دعا کر دیا دی اوا مبارک اورزمت مقام لیکن اصل ایک چپڑاسی خاطر چکا ماری سان پندرہ ہزار لبنا چاہیے اگر کھ لبے نہ لبھے کوئی نہیں فرمائی بھائی مولوی واسطے علم نہیں نہ دے اے پوری قوم پہ پڑھ گئی ہاں جی گل سمجھنا لی مت سمجھو مولویا نظر نشان ہے صرف مولوی تو نہیں دنیا واسطے پڑھ لے پوری قوم لگی مقصد کی مقصد نوکر بن جا گے واہ وے اکبر والدیا اکبر آبادی آپ کی زندگی کی ہے دساں اثر چیتا کیٹیا کی اخبارہ بات ہی فرماؤں فرمایا کیا بتاؤں احباب کیا سارے نمایاں کر گئے کیا بتاؤں احباب کیا سارے نمایاں کر گئے دیا لو کر ہوئے بیے کیا. نو کری پینشن ہوئے آ سا زندگی چندروار کل کیا پتا چلے دن اس گل کے مجرم ہوا گے سڈے مبارک شاہ وقت سی بادشاہ نے اپنے پتر کی شادی کرنی سی انہیں آخیا میں اپنے پتر واسطے میں اپنی نوہ او لینی ہے جڑی قرآن دی بھی حافظ ہو موتا مالک ہوسلد ایمان محمد ہو بخاری ہوسلم مسلم دی بھی ہافی دے دی بھی ہافی دے ورنابے والی اٹھ نو سو سال پہلے کا دور سی خدا کی قسم کر کے آنا اے ساری چھتا سے دی مبارک دور سی اس وقت بی دا اے عالم سی مردوں مر گا آہستہ دور گزرتا ہے گزرتا ہے گزرتا ہے اسی یہ ہو جہاں پٹھا گول چکر گمے آڈی جڑی پٹڑی سی دلتھے ان تو لے پی چرکی چال کے جناب والی سانوں اپنے راہ دا پتہ ہی نہیں ابھی کتنے سا تو کتنے آ گئے تا میرا پیر باہو فرما پیر بہو فرما فرمائیے جو تم غافل فری کیوں فیصلہ چادر سڈے ترہ دیا جو یارہ رسول او جو دم گا سو دم گا فری مرشد سبق پڑھایا گئی اخیا سفنی چیاں کھل اکھا چاول لایا सिफ कमाया मरण थी पहले अठमर गहू उमरन पहले अथमर गहू ता मतलब नाया سزر دل دماغ تو بچا کے حقیقت سمجھنے البلاغ المبین ایک سلام جانے رحمت بلا خو سلام شمع لم بز میں خوص سلام شمع میں جن کے ٹکڑوں اس پاوت بےلا خوش لو سن میں خو سلان سم بج میں گا خو سلان سلام بز میں پہلا اور نیچی نظروں